زمانے بڑے بڑے کہانیاں سنایا کرتے ہیں دادا دادی اور رکھتے تھے تو آپ لوگوں نے ان کو کر دیا ٹیلی کے جس میں دیکھے کون سا بڑا لوگوں کو کارٹون دیکھا دو مارتے تو اس بات چیت کو برا لکھو نا شاید کریں گے تین واقعات ہو گئے آپ دو واقعات اور ہوئے لوگ سارے وغیرہ پکڑے گئے اور پیسوں کو بھرے گا دونوں ہتھیار میں بعد میں اس کو ایک بتار رسول کریم بجلی والی کہانی ایسے تھی ہمارے اضرت رحم سے گھرا لوگ بٹے ہوئے تھے ان فرمایا کہ بجلی نے دیکھا کہ ریکمال پر خون لگا ہوا ہے اس کو چاٹا خون کو گھر والوں کو خون کو چاٹنے بہت مزہ آتا بڑا مزہ آیا وہ خون ریک سے ختم ہو گیا لیکن مزہ ختم نہ ہوا تو اس کے دن سبان رگڑا اس پر باندھ کا خون نکلنا شروع ہو گیا مزہ آنا شروع ہو گیا اس کو چاٹ کے لیے چاٹ پی یہاں تک کہ بدن کا خون باندھ کے رستے سے نکل کر اس کو چاٹ لیا اور بس آگے گئی اور ٹکرا کر گئی اور مر مزہ تو بر بڑھا برفڑا اپنے خون کو چاٹنے میں لیکن انجام اس کا موت تھا نے فرمایا کہ نوجوانوں کو معشیت کے گناہ کا بڑا مزہ رہا ہوتا ہے گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ کرتے وقت مزہ آتا ہے کرتے وقت وقت مزہ آتا ہے انجام اس کا صفائی بربادی اور نقصان نقصان ہوتا ہے اور میگی کا علامت ہوتی ہے کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے مشقت تکلیف آدمی بہت ہوتی ہے جب کر لے تو قواعد برکتیں راہ کے دور دیکھ جاتا میں تالبلن سارا ساتھ گچھیرے بڑھا رہا ہے جاؤ پیو باس بہلے کرو اور دوسرا تالیبلم بچارا بیٹھا ہوا جان کھپا رہا سر میں درد پیڑ میں درد کمر میں درد بیٹھا بیٹھا چھ مہینے کو چھڑے اڑانے میں لگتے ہیں اور اس میں چھ مہینے کرسی پر لگتے ہیں جب نٹائے نکلتے ہیں جال ملنے کا وقت آتا ہے تو چھڑے اڑانے والا پھر جائے کرتا وہ لٹکائے بیٹھا چونل کے اور پتنے کے اندر نتیجہ کیا آنے والا ہے نتیجے کے اور پتہ جنتا کے عمل کیا تھا اس نے میرے بھائی اپنی جان پر ترس کر اپنے اوپر ترس تھا ہمارا کبھار کرنے کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے میرے آپ کی نیکیت ہونا گھر کر کے ہوشیاری کی بجائی میں اسے تو ملکت میں کوئی اضافہ آتا ہے ہمارے نکل کرنے سے اور نہ ہمارے بنا کرنے سے کوئی کمی آتی ہے آدمی ہو سکتے ہیں اپنی بات کے لیے شاید سیاستوں سی بات آدمی کرتے اپنے لے کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کروا ہے اور شیطان کا یہ سوال ہے کہ وہ معصیت کو سنگین بنا کر پیش کرتا ہے اور انسان آدمی بکری وجہ کے پیچھے جاتا ہے یہ غلط بھارت الگ جنرل کو بنایا اور جو بھی انسان کو بھیجا کے دیکھ کیا ہو وہ دیکھ کے آیا انہوں نے کہا یہ غلط اخبار بتا دا جو آدمی اس کا پتہ پائے گا وہ اس میں ضرور جا کر رہے گا اس کا جو پتہ پائے گا تو چلے جا سکتے ہیں تو رہے جنت کو مشکلات ہو گا آج اس کو اس کو جس جانے کو باڑھ کسی کہتے ہیں جی شکریہ کچھ سمجھدار ہو گیا باشپوڑ دوائی باڑھ کو چھول تو اللہ تبارک والے جنم کو باڑھ لگائی مجاہدات کے اور مشکلات تکا. پھر جب, جب انسان کو خاط کرا اس نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ کو مشکل ہے کی جا سا. اور جہنم کو بنا کر اس کو دکھایا سنے گا سدور پھر جنم کو باڑھ لگائی خواہشات میں کار جا کر دیکھنے کا کہ آپ کو مشکل ہے کیسے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ظاہر سے کہتا ہوں ظاہری کشش ہے نمب میں نفس کے مزوں کی لذتوں کی چاہتا ہوں اور ضرورت والی زندگی پر بظاہر مشکلات تعلیم کا پیرا بنایا ہوں لیکن بیشن کے لیے جو اصول ہے کہ آدمی ہر لائن کے باہر کی اور ہر چھوٹے کے سمجھدار کی بات کو مانا کرتا ہے کامیاب آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے سے بڑے اپنے سے زیادہ ماہرین اور سمجھدار لوگوں کی بات کو مان کر چلا سمجھدار آدمی کی کچھ بخش کچھ بخش کی علامت ہوتی ہے تو سمجھدار اور بائیں اور نئے وکار لوگوں کی بات مان کر سکتا ہے اور بےکوف کی علامت ہوتی ہے کہ جو چیز چاہے وہی کرتا ہے جو جایا آیا وہی کیا یہ بےقوف آدمی کی ہے اس کو یہ وہ آ, اس کی بڑی بہو کی کہانی کرتا ہے ہیں لڑکی کی شادی ہو گئی تو جلدی لڑکیوں کو جھپا ہوتا جلدی سر ہے جلدی ساس ستا ہو جائے ہمارے دوست ہے آج بھی کہہ رہے تھے کبھی شادی ہونے کے بعد علاقے ماں باپ بچہ بیمار ہوا بچہ بیمار ہوئے اس کو دعائی دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کیا کریں میں اور بیوی بی بی دونوں مل کر دعائیں میں سے پلا سکتا تو دو دونوں کو دو کیا اسکرم دیا پھر خیال کہ پاس سے پروس میں بڑی عمر ہے۔ بڑی عمر سے پوچھ رہے تھے کیسے دلاتے اس کو لے کر آیا سر فرق نہ کرے میں اس کو دوائی پلا دیتی ہوں کھڑے دیکھ رہے کہ کیا کرنا ملے تم دعا بھی نہیں پلا سکتے۔ بچوں کو لٹایا <coughs> بچوں کو لٹا کر اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ایک ہاتھ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے دبا دیا چمچ میں دعائی لے اور اس سر کو دبا لیا جی. دونوں گھٹنا کو اس سے لاب کر دیا گھٹنا کو سندر بس لیا اس سے ہاتھ پکڑ لیے اور چمچ جیسے ایسا سل بچوں نے جس جی. پر سے ہاں کیا ہاں کرے منہ خورا سے چمکدار کے اندر اور رکھی رہی جا سانس بننے لگے سانس لے لگا اسے. ایسے رد ہوتے ہوئے بڑے بڑے بڑے لوگوں کی سمجھداری تھی بس. تو سڑکی شادی تو جلدی ارادہ ہو گئے سا ساس سسر کے کون شفے برداشت کرے اور پریشانیاں سے نے کہا کہ آج مہمان آئیں گے ہلوا پکانا میرے پاس جو ہے بڑی جما سے پوچھ رہے ہیں کیسے پکایا گاستے کہا ٹھیک ہے تو چلے گئے تو میں نے کہا بڑی جما دکھا کے پکاؤ نے کہا اتنے آدمی کتنے آدمی چار کلو سوجی رہے ہیں تو گئے تو مجھے آوے ہیں نے جو ہے تو ڈیڑھ پاؤ سالے یہی مجھے ہے ایک پاؤ تھا یہی مجھے آوے ہے جو بات دکھائے تو یہی مجھے آئے بڑی جمع کو پتہ چلا کیسی خاصی بے ہے ہمارا تو خیال تھا کہانا تک ڈوب گئی بے خوش میں لگیے کرنا تک ڈوبی ہوئی تھوڑی بے روکنے لگا تو اس کے ساتھ یہ جب ہلوا تیار ہو جائے تو خوش کے اوپر بارش پیس کر اس کے اوپر گا اس سے سونج سونج خوشبو بھی شروع ہو جائے گی تو یہ مجھے اچھا رہے ہیں اللہ کے بکا کر راز کو رکھا گیا کھایا گوبر کی بدبو آ رہی بڑا وسطہ ہوا نہیں چاہتا کہ بڑھیا پڑوس میں وہ بڑی ماں کے پاس گیلے سے منت جی آپ نے جیس کو ایسا علامہ سکھایا اور اس نے بات کیا آپ کی کہ آپ جو بیٹھے مورخ ہوئے ہیں ہندوستان کے پور بھی مواصل کو زدی اور بگو کو مورخ کہتے ہیں کہ بیوی بی آپ کی مورخ ہوئے ہیں اس کو ہم نے اس کی بیوگوبی کا ثبوت اس کے پاس اس کو دیکھ اپنے ہاتھ سے اپنی بے گوبی کا سبوت یہ مم؟ تو کر بات کیا کرتے کچھ بات تو سمجھدار آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ دوسروں سے پوچھ کر اپنے روک کے سمجھدار لوگوں سے پوچھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے فائدہ پاتا ہے اور لوگوں کو مقبروخلام کرتی ہے کہ جو نیا کرتا ہے ہر ہر شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں وہ جو करके بتائیں لوگ اس پانچیں بند کر کے مانگتے ہیں ڈاکٹر کی بات آنکھیں بند کر کے مانگتے ہیں رائے فلائج نہیں کرتے آنکھیں بند کر کے ڈاکٹر صاحب ہوا آیا سوچتے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو پھر پریکٹس کرتا ہوں اے غلطی مجھے ٹیسٹ بہت کراتا ہوں ڈاکٹر کو پتا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے اتنا بہت زیادہ رکھوں لیکن اس میں مریض کی بے اس کی وجہ ہوا کرتی وہ مطمئن نہیں اب زبان ابو زا ڈاکٹر صاحب میں آ سے کا متعارف تھا یہ میرا نام ہے اور میری روزی حرام ہے یہاں روزی حرام کیوں ہوئی دیکھا یہاں کہ مزدور لوگ ہیں اتنی آمدن کے نہیں ہوتی ہے یہ ڈاکٹر صاحب سے کہا پر پرائیویٹ کلینک میں کام کر رہا ہوں گیارہ بجے کو سے اور ٹیسٹ رہتا ہے اور میرے میرا کرنے پر لیکن نفسیات کے لیے ضروری ہے یہ مطمئن نہیں ہوتا تو ان کی لہذا سے گاہ کروں کو ٹیچ کرنا شروع ہوئی ہے کے آدمی آئے تو بچے کھاتے ہمارے پیسے بھی ہو جائیں میں تو یہاں الگ آدمی گیا ہوا ہے کیا کہتے ہیں ویزا لے کر ماں باپ کا خرچہ کر کے نوکری کرنے کے لیے کیا ہے اور وہاں سے آرام روزی کے شعبے میں واپس آ گیا تو ماں باپ کا پیسہ بھی ذائق ہوا خود بھی بیچارے کو تکلیف ہوئی اس میں کیا, کیا جائے کا شکل مفتی نہیں ہے کہ بہت سے خطرے دے رہے ہیں اتنا شور نہیں ان مفتیوں کو کہ گرہلس ہے کبھی کے جائز کو خطرے دے رہے ہو تو خود جو گٹاپٹ کی رہتی ہے چنتا آ رہی تو میں خود کیسا رہتا اتنا شوق نہیں پانی اس دو کے لیے شروع کا دور بنا ساتھ ہی تو سوکھی روٹی کھا کر پانی پی کر بسی جو ڈال پس ہو کر سارا دن پاکستان کو آ رہا ہوتا تھا آج کل ماف کرے اس بات رجسٹریشن کے ساتھ کام رہے ہیں ہوتی ہے سرن تو کھلاؤ پیٹ خراب ہو گیا <ملا> بس خدا گیا تو فون کا چندر ہے اس میں ہم اپنے لیے بوتھ موت کریں گے باقی کام کریں گے اور یہ کچھ اس وقت میں نے رائیوڑے مسجود بھائی اور راب سا سا گزارا کہ جو اپنے بیانے کپسی اور چائے کا نام لینا بھی گارا نہیں کرتا ہے سب کو گول کر پلایا کر کے اپنا کیا کرو بھائی سب کو گول کر پلایا کرو حاجی بندو کی شربت پلا کرو لفسی پلا کرو چائے کا اور اس کا نام بھی نہیں جیسے بات آتی ہے ہاں شکریہ مختلف خرچہ ہوا کیا آپ کو رام روزی کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان میں پاکستان نہیں کی اس وقت مریض کو کھا کرو کہ یہ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ آپ تشکر آئے اس کے بیان کو ان کو کیا کریں بنا چاہایا کر یہ ڈاکٹر صاحب ہے شکدار آدمی کی مان کی چلنا خوش بختی کیا گند اور بہت بڑے گانے شورب بدر کی جگہ پر گیا تم میں بیٹھ کر ہی آگے کار کے لوگ آئے ہیں بڑی گھڑی میں بھی آئے ہوئے تو سو میں ٹوائلٹ ہمارے سامنے رکھے تو شکر اللہ کر کے میں تو گلے کا پیڑ کا مریض ہوں پی نہیں سکتا ہوں شکر اللہ میں پکڑے ہوئے پیٹ گلے کی بیماری بڑی تعمت ہوتی ہے تمہارا پیٹ تو کم ہوتا ہے مفت روٹی میں نہیں ہوتی ہر وقت یہ دعوت وہ دعوت ہار وقت جو ہے لالچی سب کا ماں بن جاتے ہیں ہمارے تمہاری طرح بیماری میں ہو گراؤ آدمی داوت ہے پورا زار ہوتا ہے اتنی پکڑ ہوتی ہے لنچ میں نے کہا یہ میں تو بیمار آدمی ہوں میں نے اپنے تک ویک کروائی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بائیس سینٹی گریڈ سے اوپر پانی اور ٹھنڈ کے لحاظ سے اور باون ڈگری سے نیچے ہو گرمی کے لحاظ سے تب آپ کا گھر ٹھیک رہے گا ہنمان آپ کو ترجیح یہ تو پانی پہ چلا کہاں کے نسبت کے چلتے ہیں اٹھا پڑے ایسے آدمی ہیں اللہ والے میں نے مجھے دیکھا کہ آدمی گاڑی وغیرہ میں ہے تو لے کر پہلے تو آئے یہ شروع نٹاوت ہمارے سامنے لے کر آئے بگ ہندو کرنے جس نے کہ شریف کے خلاف جلوس نکالا تھا نے کون نے جلوس نکالا تھا اردو اردیننس جب وہ کر رہے تھے جب غیر مشرف اردو اردنس کو غیر اسلامی شخص پاس کر رہا تھا اس وقت نے میرے کو بلایا تھا بے گئے نے مجھے آیا گا میں نے جو اس کے مرضوں پر جو بپکا دیا ان کو سے کام کر کے کون آیا ہوا ہے آدمی کو کھاتا ہے کھٹاؤ میرے سامنے سے جگہ سے چلتکار ہو رہے ہیں اس جگہ سے نل کے پانی میں لے لاؤ اکثر شور نہیں ہے میرے سامنے بیٹھے اگر وہ شور سے کھا لو کھائے تو تمہاری مفتی بھی تمہارا دی شیخ الدیف تھے بعد میں بالکل ہوں پورے شور اور بزیر کے ساتھ چونکہ میں میں نمست ہوں میں بہت ہوتا ہوں دربار علاقے کے بوگتا پتا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جس کا گھر میں بھونگنا ہے آگے بڑھا کرتی ہیں ان کا شور ہوتا ہے شروع شروق کرنا حیرت کو شروع کو آپ نے کچھ نہیں سیکھا تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہمارا تو بات کر رہے تھے کہ وہ خوشبختی کی سمجھداری گلامت ہوتی ہے کہ آدمی مانتا ہے کہ سیکھ لی چلتا ہے اور لوگ تو بھی کلامت ہوتی ہے جو جھینا چاہتا آتا ہے مارو کتاب وہ جی تو کئی حضرات مشاعر علماء کو دکھا دکھا کر اچھا دراز تک شائع نہیں کیے کیا دراز کو دکھائیں گے جب وہ منظور کریں گے تب شائع کریں گے مجھے یاد ہے کہ سن ستر میں حضرت ملان رحمتہ اللہ علیہ آپ کے سفر پر آئے ہوئے تھے اسی پر ان کے فادر نے جماعت قدر میری کتاب ہے اس کے لحاظ کی تقریر بھی, بھی اور ان بھی اتنی زیادہ بڑھاپا بھی اور پڑھنے وقت جب کیسے وقت بھی نہیں ہو سکتا میں نے کہا کیا کتاب میرے سامنے لاؤ نوانا تھا اس کو دکھاؤ نوانا دکھائے دکھائے دکھائے تو سفات لاہیے نوانا سپات لاہیے کو پڑھ کر سناؤ مجرین کو لازا ہوتا ہے کہ کتاب کیا مشکلات کہاں پڑھیں نہیں اور میرے مضمون ہے میں کہا دکھا سکتی ہوں کہ مجھے نمبر کے چاہیے ساری تحریر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک نظر ڈالنے کے بعد اس کے انمانات کو دیکھا تندونات سے سارے اچھے ہوئے پھر اندازہ کھلانا انمان بہت مشکل ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی مشکل سے صحیح پر نکل پار ہو گیا تندارہ ہوتے ہیں سفا دیا مطلب باپ نکلوایا اس کو پڑھا پر کھلایا توشان اب میں ان شاء اللہ جب تک ایسی پہنچوں گا تو آپ کی تصویر کسان چلے سے پہلے بھائی اپنے بار بار جمع رہی ہو ہمیں رہیں گے خواب ہمارا سلسلہ نہ پھیل جائے وغیرہ خبر آ رہا ہے تو ہم نام چھوڑ جو ہے اس ہو خطرہ ہمارا سلسلہ ہے کہ معیار کا مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ خراب میں آتا ہے اس آدمی کو پورا کرنے نہیں ہوتی ہے زیادہ اس کو سلسلہ نہ پڑتا ہے اس پر پریشان ہوتا شاہ شم تبرحمد علیہ زندگی میں ایک مریض ہوئے ہیں اس نے فائدہ سوچی اور آج سات سو سا سال ہو گئے ہیں مگر بازارے کو ساتھ پائے ہو ہوئے ان کے مستری آج تک آگ لگائے ہوئے اس بات نے کہا کہ پیر رومی آپ فقیر پاک باز سرے مرگوزیش کا برماک شاد پیرومی وہ فقیر پاک باز ہے زندگی اور موت کے اعداد ہم پر کھولے جمی صاحب نے ہمارے کالج میں بیان کیا نا کیا اقبال پڑھا ماشاء اللہ بڑا اچھا پڑھا, پڑھا اور بڑی اچھی تشریف ہمارا لیکن میری نظر میں عربی فارسی اور زبان میں ایسا شاید نہیں پس رہا ہے اقبال نے کہ پیر رومی ہاں پیرے پاک باس سرے بر کو شاہ جیسے زندگی اور بہت تہذ مستقول اور دوسرا کو شہر ہے اور دوسرا وشواس میرے کھنڈر پر عمارت نو تعمیر کا جس رہا ہے کہ ایک بہت بڑی اس نے عمارت میرے کھنڈر پر بنائی بات آپ کر جاتے ہیں جس پر جواب کرتے ہیں کچھ خاص کر نمک کچھ دو تری کی بات نہیں میرے بھائی ہاں جی سولہ سال لگتے ہیں